رمضان اور عید دونوں دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس میں کہ رمضان اس بات کی علامت ہے یہ دنیا کی زندگی ہماری ہے دنیا میں ہمارے پابندیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ عید آئی تو پابندی ختم مہینے بھر پابندی تھی کہ پیو نہیں کھاؤ نہیں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید آئی تو ساری پابندی ختم تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر دو بہت بڑے چیز کے ریمائنڈر ہیں رمضان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں روز دار زندگی گزارنا ہے اپنی خواہشوں اور پابندی لگانا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں گزارنا ہے لیکن آخرت جو ہے وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو وہ لوگ جو انہوں نے صحیح کام کیا جو اللہ کے محبوب بندے ٹھہرے تو ساری پابندیاں ختم وہاں راحت ہے وہاں آرام ہے وہاں کھانا ہے وہاں پینا ہے وہاں ملنا ہے وہاں جلنا ہے سب کچھ ہے تو اس اعتبار اگر دیکھیے تو دونوں میں بہت بڑا بڑا پیغام ہے رمضان میں یہ پیغام ہے کہ دنیا کی زندگی پابند زندگی ہے ڈسپلن کی زندگی ہے کنٹرول کے زندگی ہے لیکن وہ زندگی بہت لمبی نہیں ہے تیس دن, تیس دن میں سب کچھ پورا ہو جاتا ہے یعنی تیس دن کے لیے اپنے آپ کو پابند زندگی میں ڈالو تیس دن کے لیے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں ڈالو پھر اس کو تمہارے ابدی طور پر آزاد دیے ہمیشہ کے آزادی ہے تو آخرت کا جو معاملہ ہے اس کی علامت ہے عید کا دن اور دنیا کا جو معاملہ ہے اس کی علامت ہے روزے کا مہینہ